اچھا یار ہو نہیں سکتا تو بہت اچھی ہے دنیا کے بہترین بہترین فرم کے ڈاکٹر کی بنی ہوئی ہے اب میں آپ سے پوچھوں استعمال کیسے کی تھی برفانی پانی تھا اے سی تھا ہم تھے تو یوں کر کے میں کہوں گا حضور اس طرح تو پوری زندگی بھی آپ کو شفانی ہوگی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسلام کے جو احکام ہیں ان پر عمل کیا اسی مینول کے مطابق ہوتا ہے اسی تفصیل کے مطابق ہوتا ہے جس طرح عمل کرنے کا کہا گیا نماز پڑھنے کا عبادت کر جیسے کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تو یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو اس تصور کے ساتھ اس اعتقاد کے ساتھ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں شروع نماز کے اندر تو باتوں کا نیت بنا ہی لیتے ہیں لیکن تکبیر کے بعد فارغ تو جب ایسی نماز پڑھی ہی کبھی نہیں جس نماز کے پڑھنے کا فرمایا تھا تو وہ وہ جو فضائل و سمرات و تھے وہ تو اس نماز کے تھے جو اپنے اپنے پورے کار کار اور اپنے کار کے مطابق ادا کی جائے جسے اکامت سلاد کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا یعنی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اسے ادا کرنا اسی طرح روزہ تھا روزہ یہ تھا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 چوری کی بجلی کے ساتھ جناب لائٹیں لگیں اور جو کبھی نہیں بھی کھیلے تھے وہ بھی کھیلنا شروع کر دیں اگر کسی آدمی کا وقت نہیں گزرتا تھا تو اس نے کہا یار وقت نہیں گزرا استاد ٹی وی چلاؤ کچھ نہ کچھ دیکھو اب وہ یہ ٹی وی دیکھ کے وقت گزار رہا ہے یا وہ کہہ رہا روزہ نہیں گزرا سو جاؤ تو جب اس نے سارے اٹھ کام کر کے ہی اس نے روزہ گزارنا ہے اس کی شب بیداری کرکٹ کے اندر ہے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 اس کا خدا سے تعلق قائم ہو جائے لیکن ابھی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر استار ہوئی اور ادھر سارے دوست یار جمع ہیں محلے کے جناب آ رہے چلو وہ عاطف نہیں ہے وہ اتنا بیٹھا ہوا ہے چلتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں اب سارے کے سارے جمع ہیں اب مسجد کے اندر ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا ایک وہاں بیٹھا ہوا ایک وہاں بیٹھا ہوا ساری رات گپے ہیں باتیں ہیں اچھا یار بتاؤ میچ کا کیا ہوا اچھا وہ بتائے گا یا یہ ہوا اچھا اس نے نہیں کوئی اسکور بنایا اللہ یا اس کو ٹیم سے نکال دو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 آپ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا جو جیسے فیضانے مدینہ میں احتکاب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو پوری زندگی بدل جاتی یہ زندگی اس کی کبھی نہیں بدلتی جس کے اذان مغرب کے ساتھ ہی دوست آ کے جمع ہو جاتے ہیں جو تراوی آگے ہو رہی ہے اور یہ دوستوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور دوست چناب چکن چکن فرائی کڑائی رنگ برنگی چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر پکنک منائی جاری ہوتی ہے یہ نہیں بدلتا لیکن جو پراپر آداب کے ساتھ وہی احتکاب کر رہا ہوتا ہے اس کا اعتکاف اس پہ اثرات چھوڑتا ہے اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے انہی کے اندر کو نگرانی شعرا بھی نکل آتا ہے نگرانی شعرا کہیے نا اتکاف ہی بیٹھے تھے اچھا ہمارے یہ مفتی فضین صاحب وہ بھی اعتقاف سے ہی جو وہ اس طرف آئے اور یہ سارا ہوا